بس اللہ و رحمۃ الحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد الرحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبۂ حضرت میں موجود تمام خانہ گرامی اور میرانیہ شدید میں بھی موجود خان گرامی اور باقی تمام سامعین کو شموسن وافیہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس فی الحال ہوتا ہے باب نکاح درس نمبر آٹھ اور کے بارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں نکاح کے عقد کے حوالے سے ایجاب قبول کے حوالے سے یہاں پر تعلیمات موجود ہیں اچھا سے رحمٰ بیان فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں چونکہ کہ کلاؤں کو نکاح کے مقروف اوقات بین فرمایا اب یہ آگے فرماتے ہیں و نکاح ہو یا ناقد ہو بل و القبول فرماتے ہیں نکاح منعقد ہوتے اجاب اور قبول سے اجاب عام پر جو ہے لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے قبول مرد کی طرف سے ہوتے ہیں جی، تو یہ فرماتے ہیں ایجاب اور قبول کے سے جو ہے نکاح منعقد ہوتے ایجاب اور قبول کے ہونا نکاح میں ضروری باقی جو خطبہ پڑھتے نکاح کے شروع میں اللہ کی ہمد محمد علم محمد پند درود اللّہ تہ یہ وغیرہ یہ آپ نے شروع پڑھا ہے یہ سنت ہے مصطعف تاکہ ایک نیک عمل کو اللہ کی حمد ہمدنا محمد المحمد محمد درود کے ساتھ شروع کیا جائے باقی نفس نکاح جو ہے ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتی ہے تو شاہ شعل فرماتے و نکاح اور نکاح یعنی جس کا وہ ہمارے اسلام میں شادی بولتے ہیں ایک دوسرے کا جو ہے میام بیوی ہونا ہاں جی یعنی یہ رشتہ قائم ہونا تو نکاح جو میام بیوی کا رشتہ قائم ہونا یہ رشتہ منعقد ہوتی ہے بال والقبول لڑکی کی طرف سے ایجاب مر کی طرف سے قبول لڑکی کی طرف سے یہ بات کہ میں خود کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہاں جی اور مرد سے ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے قسم کے الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتے تو آفرمتی یہ جاب قبول کیا چیز ہے وہ یعنی یہ دونوں یعنی یہ جے جی ضمیر ہے یہ دونوں یعنی یہ جاب قبول لفظان حقیقت میں یہ دو الفاظ ہیں جو انسان کی منہ سے نکلتی ہیں یہ دلہ نے جو کہ یہ دو لبت دلالت کرتے ہیں یعنی ان دو الفاظ کو ایک مرتی طرف سے ایک عورت طرف سے یا ان دونوں کی طرف سے آنے والے وکیلوں کی طرف سے ان کی اجازت سے آنے والی ہاں جی دو ایسے الفاظ ہیں لفظانی یا دلہن یہ دونوں لفظ دلالت کرتے ہیں یعنی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سن کر اور باقی سامعین سن کر سب کے سمجھ میں آتی دلالت کرتی ہے دلالت کرتے اعلیٰ رضا کہ یہ دونوں آپس میں اردوجیت میں آنے پر روزی راضی ہیں ہاں جی مرت خاتون کو اپنی بیوی کے حیثیت سے رہنے پر اور یہ خاتون خود کو اس مرد کے لیے زوجہ کے حیثیت سے خود کو اس کے حوالے کرنے کے لیے اس کو زوجہ کے حیثیت سے اس کے حیثیت سے قبول کرنے کے لیے راضی ہے اس پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں تو وہما یعنی یہ حجاب قبول لفظہ نے دو سے لفظ عید اللہ نے یہ دونوں لفظ دلالت کرتی ہیں اللہ رضا ان دونوں کی رضا مندی پر آپس میں میاں بیوی بی کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر رضا مندی ہونے پر ایک دوسرے کے جی اس دعویے سے اس رشتے کے قائم ہونے پر رضامندی ہونے پر درالت کرنے والی الفاظ ہیں تو اس کے لئے عربی زبان کے لحاظ سے سب سے مناسب الفاظ کون سے فرمت واسو ابو سیاگ سب سے بہترین الفاظ فی ہیما ان دونوں میں یعنی عقد نکاح کے لیے بہترین الفاظ کیا ہیں لفظ اس کے لیے ان نکاح واس و بہترین الفاظ فیما ان دونوں میں یعنی جاب و قبول کے لیے لفظ نکاح کا لفظ ہے و تزوج کے معنی زوجیت کے دینے معنی میں لفظ تجوز یعنی کسی کے زوجیت میں دینا اور یا زوجیت کے جوش کیے کے زوجیت کے حساب سے زوشے کے حیثیت سے قبول کرنا تزوج کا لفظ و انکاح کسی کے نکاح میں دینا جو ایک نکاح اور تجوز یہ دو لفظ جو ہے جب میاں اور بیوی خود نکاح پڑھے ہاں زوجہ بیوی اپنے اپنی طرح سے وہ خاتون جو خود کو کسی عق میں دے رہا ہے وہ انکو یہ نکاح اس کی طرف سے ہوتی ہے اس مرد کی طرف سے قبول ہے نکاح انکاہ جو ہے جیسے ولی وغیرہ باپ وغیرہ اپنے کم سن بچوں کو یا کسی وکیل کے ذریعہ سے کوئی کسی نکاح پڑھاتے ہیں تو اس کو انکا بولنا انکا کے انہیں نکاح میں دینا تجویز کسی کو کسی کے لیے زوجہ کی حیثیت سے دینا یا زوجہ کی سے قبول کرنا یہ طالباً یہ دو الفاظ وکالت کے موقع پر استعمال کرنے والا الفاظ ہے مطلب تو ایک چیز ہے یعنی ایک مہینے کا نکاح میں دینا خود کو اور زوجہ بننا اور روجا کے حیثت سے قبول کرنا دوسرے میں نکاح اور تجویز نکاح میں دینا اور زوج کے روجہ سے کسی اور کے لیے وکیل کے حیثیت سے قبول کرنا یہ ماننا ہے جن دو الفاظ میں انہیں بذائ دینے میں چار لفظ ایک جیسے نظر آتا ہے لیکن یہ تھوڑا فرق ہے کیونکہ پہلا دو لفظ اور دوسرے دو لفظ میں ہاں جی الفاظ کے ساتھ میں جیسے آپ کو فرق نظر آ رہا ہے این الفاظ ایک ہونے کے باوجود اور جو ہے اس کے معنی میں بھی تھوڑا فرق ہے فرمتیں ولا واقع بالحفظ آخر اگر ان چار الفاظ کے علاوہ کشور الفاظ جیسے بھی عرق نکاح واقع ہو جائیں کہ وہ عردِ نکاح جو یعد العلیٰ رضامہ جو کہ ان دونوں کی زو زو زو زو زیسے زندگی جانے پر رضامندی پر دلالت کرتی ہو جیسے ک ان جیسے لفظ تمتو تو مانے گیا ایک دوسرے سے نفع اٹھانا لذت اٹھانا فائدہ اٹھانے کے معنی میں تو یہ لفظ بھی عرب میں نکاح کے موقع پر استعمال کرتے ہیں و تملی خود کو دوسرے کی ملکیت میں دینا کیونکہ یہاں ایک نو ملکیت ہے ہاں جی مرد جو ہے عورت کے ایک نو ملکیت خاتون کو مرد کی ملکیت میں دینے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیونکہ اس کو اس کی تاب داری کرنے پڑتا ہے فرما داری کرنے پڑتا ہے سوائے اللہ حکم کے نا فرمانے کے روا تو اس لحاظ سے ایک نوق اس میں تب ملکیت ہے اس لیے لفظ تمل میں اپنے آپ کو تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں لیکن مالک ہونے کے عیشیت سے نہیں زوجا ہونے کی عیشیت سے اس طرح لفظ ہیوا بھی یہاں الفاظ استعمال کر سکتے لفظ نکاح کی جگہ پر لفظ صدقے کے مطلب بھی کیا صدقہ ہم کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں کوئی اپنی مال کسی کو دے دیتا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے تو یہ مفہوم صدقے کے اندر بھی موجود ہے نکاح کے اندر بھی موجود ہے خاتون خود کو دشمرت کے حوالے کر دیتے ہیں اس وجہ سے جو ہے صدقے کے مفہوم اس میں صدقے کا اثر لوگی مفہوم پایا جاتا ہے دوسرے کو فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کے حوالے کرنا یہ معنی پائے جانے کی وجہ سے ان الفاظ کے ذریعے سے بھی نقد نکاح جاری کر سکتے ہیں اور معنی حاضل الفاظ اس کے علاوہ یہ تو عربی الفاظ ان الفاظ کے معنی معنی بھی یا یہ لغاتین اتفاق کسی بھی زبان میں تباہ ہو عربین کا نخو عربی زبان میں یہ الفاظ بولیں جیسے کہ یہ الفاظ عربی ہیں اور فارسی یا فارسی زبان میں جو ہے یہ الفاظ بولیں انہیں الفاظ کے متبادل فارسی بولیں اور ترکین یا انہیں الفاظ کا نکاح تجوز انکا وغیرہ کا اور, اور ترکی زبان میں بولیں اور ہندین یا ہندی زبان میں اس زبان میں ہندی زبان یہ اردو ورق اس میں شامل تھا یا ہندی زبان اور فالوین یا یہ فالوی زبان ایران میں استعمال ہے فارسی زبان کے ایک قسم ہے یا فالوی زبان میں ہو سا سب صحیح ہے جب یہ چند زبان صحیح تو دوسرے تمام زبان میں صحیح ہے انگلش میں ہو بلتی ہو اردو ہو وہ بھی سب لیکن ان سب کا معنی یہی نکاح تزوج ان انکاح تجویز ان الفاظ کی معنی کو اسی زبان کے لحاظ سے یہ الفاظ الفاظ کا معنی دینے والے الفاظ ہو تو سا تو یہ نکاح صحیح ہے جی سنگھاتے بلطیاں اندرت بوگا سنگا دُگ ادھرت پھوش سنگھا کھیوں درد یہاں جانگا سنگان کھیر آخری میں نت درد خوشنگا جان گئی آخری چھو تو بلطی میں اس کے الفاظ بولے تو یہ بھی جو ہے نگاہ کے اصل مفہوم کو ادا کر لیتی ہے دونوں کی مندی پر دلالت کرتی ہے تو حرمات کسی بھی زبان میں بھی انہیں الفاظ کے معنی میں اگر آغت پر لیا تو سہا صحیح ہے فراغ حرمات والن لفظ الجارہ لیکن کہ کوئی بولے نکاح کے الفاظ کی جگہ پر اجارہ کا لفظ استعمال کرے ہاں جی آجر تو بولیں یا اے آرا کا لفظ کرے اے ایارہ اے آرا اب ان بعد میں آ گئے یعنی کرایے پر دینے کا مانا جاتا ہے یا مزدوری پر دینے کا مانا جاتا ہے یعنی کرائے مراتے اے ایارہ آپ اگر کسی سامان کو کسی کے لیے استعمال کرنے کے لیے دینا جیسے گھر والے سامان وغیرہ لیکن اس کے فائد بدلے میں کوئی پیسہ وغیرہ نہ لینا اس کو ايارا بولتا ہے تو فرماتے ہیں لفظ اجارہ اور ايارہ یہاں پر صحیح نہیں ہے اگر کسی نے عرت نكاح یہ الفاظ استعمال گیا۔ تو یہ الفاظ مفصيد و ہما یہ دونوں ایجاب اور قبول کو فاصت کر دیتے ہیں باطل کر دیتے ہیں اور نجيتا ان دونوں کے درمیان عرد وجيت قائم نہیں ہوتی ہے چيكہ ان دونوں کا معنی جو ہے نکاح کے معنی سے بہت دور ہے اس وجہ سے آگے بات ختم ہو گيا جی تو جى تو مين چيزيہ اس میں ایجاب اور قبول کا ہونا اور کسی بھی زبان میں لیکن مخصوص الفاظ بین کے ان الفاظ میں وہ تو زیادہ بہتر وہ ضروری ہے اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتے اب آگے فرماتے ہیں اس عام طور ہوتے ہیں ہوتے ایجاب پہلے ہوتے ہیں خاتون کی طرف سے ایجاب ہوتے مرد کی طرف سے قبول ہوتے تو یہاں فرماتے ہیں لیکن اس میں مقدم مؤخر بھی جائز ہے یعنی مرد کی طرف سے قبول کے الفاظ پہلے بولیں خاتون کی طرف سے ایجاب کے الفاظ بعد میں بولیں یہ بھی صحیح ہے وہی ایجوز و جائز ہے مقدم کرنا پہلے بتانا کل مینما ایجاب اور قبول کے الفاظ میں سے ہر ایک کو لا خیر دوسرے پر مقدم کرنا جائش ہے فرماتے اور کے جو الفاظ جو استعمال کریں بھی قاتل ماضی ماضی کے الفاظ استعمال کریں جیسا جیسا ہمارے دعوت میں نکاح کے الفاظ پورا لکھا ہے وہاں انکا تو کا لبل لکھا ہے یہ ماضی کے الفاظ ہے قبیل تو کا لکھا ہے ماضی کے الفاظ انکا تو یہ یعنی میں نے اپنے آپ کو آپ مرد سے کہتے ہیں تمہارے عقد میں دے دیا تو یہ گزرے ہوئے زمانے پر کرتے ہیں قبیل تو کہ میں نے بھی کہا ہے. میں نے تو اس کو اپنی عقد کے لیے قبول کر لیا ہاں جی. تو یہ دونوں جو ہے گزرے کام کے ڈن ہونے پر دلالت کرتی ہیں کام واقع ہونے پر درد کرتے ہیں بعد میں ہونا ہے نے ابھی ہو گیا پہ درد کرتے اس لحاظ سے یہ لفظ سب زیادہ صحیح ابھی شاید بات ہے ابھی شاست بعد بھرما رہے لیکن جائز تعدم کو اللہ اللہ خبصل ماضی ماضی کے الفاظ سے یاول مصطبیل یا وہ مشتعل یا مشتابل کے الفاظ سے اب وہ ماضی کے الفاظ جیسے اردو میں بولے میں نے خود کو آپ کے اقدر میں دے دیا دے دیا بولیں گے تو ماضی ہو گیا مرد نے کہا میں نے جو خاتون سے مخاطب کو کہ میں نے اپنے لیے جو آپ کو ایک روجے کی حیثیت سے قبول کر لیا کر لیا بولیں گے تو ماضی کا ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ماضی مستقبل میں یہ ہے مرد جی عربی کا الفاظ جو ہے اس کا اپنے الفاظ سے ان کا حسے یون کی ہو آتا ہے قبل تو سے جو ہے ہاں یہ قابل یہ قبل تو سے یا قبل آتا ہے قبل تو سے حق مزارے میں آتا ہے تو حق ہو جاتا ہے متقلم کے سیکار یہ عربی کے اپنے الفاظ سے اردو میں اپنے الفاظ سے مستغل کے الفاظ سے مرد آنے والے زمانے پہ درد کرنے والا الفاظ جیسے جو ہے خاتون کا ہے میں خود کو آپ کے عقد زوجت میں دے دوں گی گا یہ گی وہاں استعمال ہوتے ہیں مرد کہیں گے میں خود کو جو ہے میں نے آپ کا اپنے عہد و میں لے لوں گا یہ بولیں یا مجھے یہ عقد و قبول ہوگا اس کے الفاظ یہ مستقبل کے الف فرماتی صلاح بولنا بھی صحیح ہے مال استفام و لیکن سوال کی شکل میں بھی بولنا صحیح ہے مثلا مرد کا ہے خاتون سے کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہو گے مثلا اردو زبان میں عربی زبان میں تو مترادی کیا آپ سے آپ کو مجھ سے شادی کرنے آپ پسند کریں گے اس کے الفاظ ہاں جی تو یہ استفام کے الفاظ ہیں وال جیسے حکم ہاں جی مذمارت کا ہے خاتون سے آپ مجھ سے شادی کرو یا خاتون مرد سے کہ آپ مجھ سے شادی کرو لیکن امار ملتمشن التماس سے کیونکہ ابھی اجنبی کو تو کوئی حکم نہیں کر سکتے نا جی التماس کے صورت میں لبس امر کا ہے حکم کے الفاظ لیکن التماس کے صورت میں آپ مجھ سے شادی ہاں جی لیکن التماس کے سر میں آجانہ طور پر عمر کے الفاظ حکوم کے الفاظ استعمال کریں آپ مجھ سے شادی کیجیے گا آپ مجھ سے شادی کریں ہاں کیجیے اسم کے الفاظ معدوانہ الفاظ میں تو یہ بھی جو ہے صحیح ہے لیکن امر کے الفاظ التماس کے سر میں کہنا بھی صحیح ہے امر شماضی لیکن گزرے ہوئے زمانے پر دلات کرنے والا الفاظ ماضی کے الفاظ فعص سب سے زیادہ صحیح ہے تحقیق کے نکاح کے متحق ہونے پر دلد کرنے کے لیے یعنی یہ کام ڈن ہونے پر یہ کام اب ہو گیا واقعی ہو گیا بدلت کرنے کے لیے کیونکہ میں حق میں دے دوں گا تو اس کے دل میں ابھی سے دے دے ارادہ ہے تو ابھی سے ہو جاتے لیکن میں حق میں دے دوں گی بول کے پھر دس دن بعد کا ارادہ کریں تو وہ دس دن بعد سے وہ زوجا بن جائے گا اس طرح مرد کا میں نے قبول کر لیا ماضی کا بول دیا تو وہ ڈن ہو گیا میں قبول کروں گا تو وہ آج سے قبول کیا یا دس دن بعد سے قبول کرنا ہے جو واضح نہیں ہوتی اس لیے مستفل کے الفاظ جو ہے یہ چندن صحیح نہیں جب تک وہ ارادہ نہ کرے میں ابھی سے اغم دے دوں گا ابھی سے مجھے قبول ہے یہ الفاظ جب تک ذہن میں نہیں لائیں گے وہ عقت منعقد نہیں ہوتے لیکن جب ماضی کا بولیں گے ہاں جی میں نے عقت جو میں خود کو دے دیا تو ڈن ہو گیا دوسرے میں نے قبول کر لیا اب یہ الفاظ گزرے وجہ میں دلالت کرتے ہیں اس کے معنی یہ کام اب ہو چکا ہے تو اس نشاست فرماتے ہیں اب مست الماضی ماضی کے الفاظ گزر و جمد دال کرنے والا الفاظ اص بابو زیادہ صحیح ہے یہ تحقیق نکاح کے متحق ہونے پر دلالت کرنے کے لیے تو یہ جو ہے نکاح کے وقت کے الفاظ ہیں ہاں جی آگے جو ہے نیا مطلب انشاءاللہ کل کدھر سے بتائیں گے مجھے تھوڑا سا گلا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بکمال ماضر رضما